نقش فریادی فیض احمد فیض اشعار یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے دل رہینے غمیں جہاں ہے آج ہر نفس تشنے فغاں ہے آج سخت ویراں ہیں محفلِ ہستی اے غمِ دوست تو کہاں ہے آج خدا وہ وقت نہ لائے خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تو سکوں کی نیند تجھے بھی حرام ہو جائے تیری مسرت پیہم تمام ہو جائے تیری حیات تجھے تلخ جام ہو جائے غموں سے آئی نئے دل گداز ہو تیرا ہجوم یاس سے بے تاب ہو کے رہ جائے وفورِ درد سے سیماب ہو کے رہ جائے تیرا شباب فقط خواب ہو کے رہ جائے غرورِ حسن سراپا نیاز ہو تیرا طویل راتوں میں تو بھی قرار کو ترسے تیری نگاہ کسی غم کو ترسے خزاں رسیدہ تمنا بہار کو ترسے کوئی جبھی نہ تیرے سنگ آستھا پہ جھکے کہ جن سے عز و عقیدت سے تجھ شاد کرے فرے باد فردا پہ اعتماد کرے خدا وہ وقت نہ لائے کہ تجھ کو یاد آئے وہ دل کہ تیرے لیے بے قرار اب بھی ہے وہ آنکھ جس کو تیرا انتظار اب بھی ہے غزل حسن مرہون جوش باد ناز عشق منت کشے فسون نیاز دل کا ہر تار لرزش پہ ہم جاں کا ہر رشتہ وقفے سوز و گداز سوزش درد دل کسے معلوم کون جانے کسی کے عشق کا راز میری خاموشیوں میں لرزاں ہے میرے نالوں کی گمشدہ آواز ہو چکا عشق اب حوث ہی سہی کیا کریں فرض ہے ادائے نماز تو ہے اور ایک تغافل پہ ہم میں ہوں اور انتظار بے انداز خوف ناکامیے امید ہے فیض ورنہ دل توڑ دے تلس میں مجاز انتہائے کار پندار کے خوگر کو ناکام بھی دیکھو گے آغاز سے واقف ہو انجام بھی دیکھو گے رنگینی دنیا سے مایوس سا ہو جانا دکھتا ہوا دل لے کر تنہائی میں کھو جانا ترسی ہوئی نظروں کو حسرت سے جھکا لینا فریات کے ٹکڑوں کو آہوں میں چھپا لینا راتوں کی خموشی میں چھپ کر کبھی رو لینا مجبور جوانی کے ملبوس کو دھو لینا جذبات کی وسط کو سجدوں سے بسا لینا بھولی ہوئی یادوں کو سینے سے لگا لینا انجام ہیں لبریز آہوں سے ٹھنڈی ہوائیں اداسی میں ڈوبی ہوئی ہیں گھٹائیں محبت کی دنیا پہ شام آ چکی ہے سیاہ پوش ہیں زندگی کی فضائیں مچلتی ہیں سینے میں لاکھ خارزوئیں تڑپتی ہیں آنکھوں میں لاخ جائیں تغافل کے آغوش میں سو رہے ہیں تمہارے ستم اور میری وفائیں مگر پھر بھی اے میرے معصوم قاتل تمہیں پیار کرتی ہیں میری دعائیں سرود شبانہ گم ہے کیف میں فضائے حیات خامشی سجدے نیاز میں ہے حسن معصوم خواب ناز میں ہے اے کہ تو رنگ و بو کا طوفاں ہے اے کہ تو جلوہ گر بہار میں ہے زندگی تیرے اختیار میں ہے پھول لاکھوں برس نہیں رہتے دو گھڑی اور ہے بہار شباب آ کے کچھ دل کی سن سنا لیں ہم آ محبت کے گیت گا ہم میری تنہائیوں پہ شام رہے حسرت دید نا تمام رہے دل میں بے تاب ہے صدائے حیات آنکھ گوہر نثار کرتی ہے آسماں پر اداس ہیں تارے چاندنی انتظار کرتی ہے آ کے تھوڑا سا پیار کر لیں ہم زندگی زر نگار کر لیں ہم ایک شعر ادائے حسن کی معصومیت کو کم کر دے گناہ گار نظر کو حجاب آتا ہے غزل عشق منت کش قرار نہیں حسن مجبور انتظار نہیں تیری رنجش کی انتہا معلوم حسرتوں کا میری شمار نہیں اپنی نظریں بخیر دے ساقی میں پانداز خمار نہیں زیر لب ہے ابھی تبسمِ دوست منتشر جلوئے بہار نہیں اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں چارے انتظار کون کرے تیری نفرت بھی استوار نہیں فیض زندہ رہیں وہ ہیں تو صحیح کیا ہوا گر وفا شیار نہیں آخری خط وہ <تصفح> وقت میری جان بہت دور نہیں ہے جب درد سے رک جائیں گی سب زیست کی راہیں اور حد سے گزر جائے گا اندوہ نہانی تھک جائیں گی ترسی ہوئی ناکام نگاہیں چھن جائیں گے مجھ سے میرے آنسو میری آہیں چھنجائے گی مجھ سے میری بے جوانی شاید میری الفت کو بہت یاد کروگی اپنے دل معصوم کو ناشاد کرو گی آؤ گی میری گور پہ تم مشق بہانے نوخیز بہاروں کے ہنسی پھول چڑھانے شاید میری تربت کو بھی ٹھکرا کے چلو گی شاید میری بے سود وفاؤں پہ ہنسو گی اس وض کرم کا بھی تمہیں پاس نہ ہوگا لیکن دل ناکام کو احساس نہ ہوگا القصہ مال غم الفت پہ ہسو تم یا عشق بہاتی رہو فریاد کرو تم ماضی پہ ندامت ہو تمہیں یا کہ مسرت خاموش پڑا سوئے گا واماد الفت غزل ہر حقیقت مجاز ہو جائے کافروں کی نماز ہو جائے دل رہی نے نیاز ہو جائے بے کسی کار ساز ہو جائے منت چارہ ساز کون کرے درد جب جانواز ہو جائے عشق دل میں رہے تو رسوا ہو لپے آئے تو راز ہو جائے لطف کا انتظار کرتا ہوں جو حد ناز ہو جائے عمر ہے سو وہ کٹ رہی ہے فیض کاش افشائے راز ہو جائے ہنسی خیال سے مجھے دے دے رسیلے ہونٹ معصومانہ پیشانی حسین آنکھیں کہ میں ایک بار پھر رنگینیوں میں غرق ہو جاؤں میری ہستی کو تیری ایک نظر راغوش میں لے لے ہمیشہ کے لیے اس دام میں محفوظ ہو جاؤں ضیاء حسن سے ظلمات دنیا میں نہ پھراؤں گزشتہ حسرتوں کے داغ میرے دل سے دھل جائیں میں آنے والے غم کی فکر سے آزاد ہو جاؤں میرے ماضی و مستقبل سراسر محفو ہو جائیں مجھے وہ ایک نظر ایک جاویدانی سی نظر دے دے میری جان اب بھی اپنا حسن واپس پھیر دے مجھ کو میری جاں اب بھی اپنا حسن واپس پھیر دے مجھ کو ابھی تک دل میں تیرے عشق کی قندیل روشن ہے تیرے جلووں سے بزم زندگی جنت بدامن ہے میری روح اب بھی تنہائی میں تجھ کو یاد کرتی ہے ہر ایک تارے نفس میں آرزو بیدار ہے اب بھی ہر ایک بے رنگ ساتھ منتظر ہے تیری آمد کی نگاہیں بچھ رہی ہیں راستہ زرکار ہے اب بھی مگر جانے ہزیں صدمے سہے گی آخرش کب تک تیری بے مہریوں پر جان دے گی آخرش کب تک تیری آواز میں سوئی ہوئی شیرینیاں آخر میرے دل کی فسردہ خلوتوں میں جا نہ پائیں گی یہ عشقوں کی فراوانی سے دھندلائی ہوئی آنکھیں تیری رانائیوں کی تمکنت کو بھول جائیں گی پکاریں گے تجھے تو لب کوئی لذت نہ پائیں گے گلو میں تیری الفت کے ترانے سوکھ جائیں گے مبادہ یاد ہائے عہد ماضی محو ہو جائیں یہ پارینہ فسانے موج ہائے غم کھو جائیں میرے دل کی تہوں سے تیری صورت دھل کے بہ جائے ہری میں عشق کی شم درخشاں بج کے رہ جائے مبادہ اجنبی دنیا کی ظلمت گھیر لے تجھ کو میری جاں بھی اپنا حسن واپس پھیر دے مجھ کو بادس وقت دل کو احساس سے دو چار نہ کر دینا تھا ساز خوابیدہ کو بیدار نہ کر دینا تھا اپنے معصوم تبسم کی فراوانی کو وسط دید پہ گلبار نہ کر دینا تھا شوق مجبور کو بس ایک جھلک دکھلا کر واقف لذت تکرار نہ کر دینا تھا چشم مشتاق کی خاموش تمناؤں کو یک یکبیک مائل گفتار نہ کر دینا تھا جلوے حسن کو مستور ہی رہنے دیتے حسرت دل کو گنہگار نہ کر دینا تھا سرود شبانہ نیم شب چاند خود فراموشی محفل ہست و بود ویراں ہے پیکرے التجا خاموشی بزم انجم فسردہ ساما ہے آبشار سکوت جاری ہے چار سو بے خدی ستاری ہے زندگی جزو خواب ہے گویا ساری دنیا سراب ہے گویا سو رہی ہے گھنے درختوں پر چاندنی کی تھکی ہوئی آواز کہکشاں نیم و نگاہوں سے کہہ رہی ہے حدیث شوق نیاز سازِ دل کے خموش تاروں سے چھن رہا ہے خمار قہفاگی آرزو خواب تیرا روحِ حسین اشعار وہ عہد غم کی کاہش ہائے بے حاصل کو کیا سمجھے جو ان کی مختصر رودات بھی سب آزماں سمجھے یہاں وابستگی و برہمی کیا جانیے کیوں ہے نہ ہم اپنی نظر سمجھے نہ ہم ان کی ادا سمجھے فریب آرزو کی سہل انگاری نہیں جاتی ہم اپنے دل کی دھڑکن کو تیری آواز پا سمجھے تمہاری ہر نظر سے منسلک ہے رشتہ ہستی مگر یہ دور کی باتیں کوئی نادان کیا سمجھے نہ پوچھو عہدِ الفت کی بس خوابِ پریشاں تھا نہ دل کو راہ پر لائے نہ دل کا مداح سمجھے قطات وقفِ حرمان و یاس رہتا ہے دل ہے اکثر اداس رہتا ہے تم تو غم دے کے بھول جاتے ہو مجھ کو احسا کا پاس رہتا ہے فضائے دل پہ اداسی بکھرتی جاتی ہے فسردگی ہے کہ جاں تک اترتی جاتی ہے فریب زیست سے قدرت کا مدعا معلوم یہ ہوش ہے کہ جوانی گزرتی جاتی ہے انتظار گزر رہے ہیں شب و روز تم نہیں آتی ریاضِ زیست ہے آزردے بہار ابھی میرے خیال کی دنیا ہے سوگوار ابھی جو حسرتیں تیرے غم کی کفیل ہیں پیاری ابھی تلک میری تنہائیوں میں بستی ہیں طویل راتیں ابھی تک طویل ہیں پیاری اداس آنکھیں تیری دید کو ترستی ہیں بہارِ حسن پہ پابندی جفا کب تک یا آزمائش صبرِ گریز پا کب تک قسم تمہاری بہت غم اٹھا چکا ہوں میں غلط تھا دعوے صبر و شکیب آ جاؤ قرار خاطر بے تاب تھک گیا ہوں میں تہے نجوم تہے نجوم کہیں چاندنی کے دامن میں ہجوم شوق سے ایک دل ہے بے قرار ابھی خمار خواب سے لبرے زہمری آنکھیں سفید رخ پہ پریشان عمبری آنکھیں چھلک رہی ہے جوانی ہر ایک بنے منہ سے روا ہو برگے گلے ترسے جیسے سیر شمیم زیائے مہم دمکتا ہے رنگ پیراہن ادائے عز سے آنچل اڑا رہی ہے نسیم دراز قط کی لچک سے گداس پیدا ہے ادائے ناز سے رنگے نیاز پیدا ہے اداس آنکھوں میں خاموش التجائے ہیں دل میں کئی جاں بلب دعائیں ہیں تہ نجوم کہیں چاندنی کے دامن میں کسی کا حسن ہے مصروف انتظار ابھی کہیں خیال کے آباد کردہ گلشن میں ہے ایک گل کہ نہ واقف بہار ابھی حسن اور موت جو پھول سارے گلستہ میں سب سے اچھا ہو فروغ نور ہو جس سے فضائے رنگی میں خزاں کے جور و ستم کو نہ جس نے دیکھا ہو بہار نے جسے خون جگر سے پالا ہو وہ ایک پھول سماتا ہے چشمے گلچی میں ہزار پھولوں سے آباد باغ ہستی ہے عجل کی آنکھ فقط ایک کو ترستی ہے کئی دلوں کی امیدوں کا جو سہارا ہو فضائے دہر کی آلودگی سے بالا ہو جہاں میں آ کے ابھی جس نے کچھ نہ دیکھا ہو نہ کہتے عیش و مسرت نہ غم کی ارزانی کنارے رحمت حق میں اسے سلاتی ہے سکوت شب میں فرشتوں کی مرثیہ خوانی طواف کرنے کو صبح بہار آتی ہے سبا چڑھانے کو جنت کے پھول لاتی ہے تین منظر تصور شوخیاں مستر نگاہیں دی سرشار میں اشرتیں خوابیدہ رنگے غازئے رخسار میں سرخ ہوٹوں پر تبسم کی زیائیں جس طرح یاسمن کے پھول ڈوبے ہوں میں گلنار میں سامنا چھنتی ہوئی نظروں سے جذبات کی دنیا بے خوابیاں افسانے مہتاب تمنائیں کچھ الجھی ہوئی باتیں کچھ بہکے ہوئے نغمے کچھ اشک جو آنکھوں سے بے وجہ چھلک جائیں رخصت فسردہ رخ لبوں پر ایک نیاز آمیز خاموشی تبسم مضمحل تھا مرمری ہاتھوں میں لرزش تھی وہ کیسی بے کسی تھی تیری پر تمکی نگاہوں میں وہ کیا دکھ تھا تیری سہمی ہوئی خاموش آہوں میں سرود موت اپنی نا عمل اپنا نہ جینا اپنا کھو گیا شورش گیتی میں قرینا اپنا ناخدا دور ہوا تیز قرین کام نہنگ وقت ہے پھینک دے لہروں میں صفینہ اپنا عرصہ دہر کے ہنگامے تہے خواب صحیح گرم رکھ آتش پیکار سے سینا اپنا ساقیہ رنج نہ کر جاگ اٹھے گی محفل اور کچھ دیر اٹھا رکھتے ہیں پینا اپنا بیش قیمت ہیں یہ غمہائے محبت مت بھول ظلمت یاس کو مت سوپ خزینہ اپنا یاس بربت دل کے تار ٹوٹ گئے ہیں زمیں بوس راہتوں کے محل مٹ گئے قصہائے فکر و عمل بزم ہستی کے جام پھوٹ گئے چھن گیا کیفے کوثر و تسنیم زحمت گریو بکا بے سود شکوئے بخت نارسا بے سود ہو چکا ختم رحمتوں کا نزول بند ہے مدتوں سے باب قبول بے نیاز دعا ہے رب کریم بجھ گئی شمع آر زو جمیل یاد باقی ہے بے کسی کی دلیل انتظار فضول رہنے دے رازِ الفت نباہنے والے بار غم سے کراہنے والے کاوش بے حصول رہنے دے آج کی رات آج کی رات سازے درد نہ چھیڑ دکھ سے بھرپور دن تمام ہوئے اور کل کی خبر کسے معلوم دوش و فردا کی مٹ چکی ہیں حدود ہو نہ ہو اب سحر کسے معلوم زندگی ہیج لیکن آج کی رات عزدیت ہے ممکن آج کی رات آج کی رات سازے درد نہ چھیڑ اب نہ دوہرا فسانہ علم اپنی قسمت پہ سوگوار نہ ہو فکر فردہ اتار دے دل سے عمر رفتہ پہ اشک بار نہ ہو عہد غم کی حکایتیں مت پوچھ ہو چکی سب شکایتیں مت پوچھ آج کی رات سازے درد نہ چھیڑ غزل, غزل ہمت التجا نہیں باقی ضبط کا حوصلہ نہیں باقی ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی اپنی مشق ستم سے ہاتھ نہ کھینچ میں نہیں یا وفا نہیں باقی تیری چشمے علم نواز کی خیر دل میں کوئی گلا نہیں باقی ہو چکا ختم مہدے ہجر و وصال زندگی میں مزہ نہیں باقی ایک رہ گزر پر وہ جس کی دید میں لاکھوں مسرتیں پنہاں وہ حسن جس کی تمنا میں جنتیں پنہا ہزار فتن تہے پائے ناز خاک نشیں ہر ایک نگاہ خمار شباب سے رنگیں شباب جس سے تخیل پہ بجلیاں برسیں وقار جس کی رفاقت کو شوخیاں ترسیں ادائے لغزش پا پر قیامتیں قرباں بیاز رخ پہ سحر کی صباحتیں قرباں سیاہ زلفوں میں وارفتہ نکھتوں کا ہجوم طویل راتوں کی خوابیدہ راحتوں کا ہجوم وہ آنکھ جس کے بناؤں پہ خالق اترائے زبان شعر کو تعریف کرتے شرمائے وہ ہونٹ فیض سے جن کے بہار لالا فروش بہشتوں کوسر و تسنیم و سلسبیل بدوش گوداز جسم قبا جس پہ سچ کے ناز کرے دراز قد جسے سروے صحیح نماز کرے غرض وہ حسن جو محتاج وصف و نام نہیں وہ حسن جس کا تصور بشر کا کام نہیں کسی زمانے میں اس رہ گزر سے گزرا تھا بسط غرور و تجم ادھر سے گزرا تھا اور اب یہ راہ گزر بھی ہے دل فریب و حسین ہے اس کی خاک میں کیفے شراب و شعر مکی ہوا شوخی رفتار کی ادائیں ہیں فضا میں نرمی گفتار کی صدائیں ہیں غرض وہ حسن نبس رہ کا جزو منظر ہے نیاز عشق کو ایک سجدہ گاہ میسر ہے غزل چشمے میں گوں ذرا ادھر کر دے دستِ قدرت کو بے اثر کر دے تیز ہے آج دردِ دل ساقی تلخیے میں کو تیز تر کر دے جوشِ وحشت ہے تشنا کام ابھی چاک دامن کو تا جگر کر دے میری قسمت سے کھیلنے والے مجھ کو قسمت سے بے خبر کر دے لٹ رہی ہے میری متائے نیاز کاش وہ اس طرف نظر کر دے فیض تکمیل آرزو معلوم ہو سکے تو یوں ہی بسر کر دے ایک منظر بامودر خامشی کے بوجھ سے چور آسمانوں سے جوئے درد رواں چاند کا دکھ بھرا فسانۂ نور شاہراہوں کی خاک میں غلطاں خوابگاہوں میں نیم تاری کی مزمحل لئے رباب ہستی کی ہلکے ہلکے سروں میں نوحہ کنا میرے ندیم خیال و شعر کی دنیا میں جان تھی جن سے فضائے فکر و عمل ارغوان تھی جن سے وہ جن کے نور سے شاداب تھے مہو انجم جنون عشق کی ہمت جوان تھی جن سے وہ کہاں سو گئی ہیں میرے ندیم وہ ناصبور نگاہیں وہ منتظر رہیں وہ پاسے ضبط سے دل میں دبی ہوئی آہیں وہ انتظار کی راتیں طویل تیرہ و تار وہ نیم خواب شبستان وہ مخملی باہیں کہانیاں تھیں کہیں کھو گئیں ہیں میرے ندیم مچل رہا ہے رگے زندگی میں خون بہار الجھ رہے ہیں پرانے غموں سے روح کے تار چلو کے چل کے چراغاں کریں دیار حبیب ہیں انتظار میں اگلی محبتوں کے مزار محبتیں جو فنا ہو گئی ہیں میرے ندیم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہیں حیات تیرا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا ان صدیوں کے تاریخ بہی مانا تلسم ریشموں و اطلس و کمخواب میں بنوائے ہوئے جا بجا بکتے ہوئے کوچہ بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ غزل دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے ویراں ہیں میں کدا خم ساغر اداس ہیں تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی چار دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پرور دیگار کے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض مت پوچھ ولولے ولے دلے ناکردہ کار کے سوچ کیوں میرا دل شاد نہیں ہے کیوں خاموش رہا کرتا ہوں چھوڑو میری رام کہانی میں جیسا بھی ہوں اچھا ہوں میرا دل غمگی ہے تو کیا غمگی یہ دنیا ہے ساری یہ دکھ تیرا ہے نہ میرا ہم سب کی جاگیر ہے پیاری توگر میری بھی ہو جائے دنیا کے غم یوں ہی رہیں گے پاپ کے پھندے ظلم کے بندھن اپنے کہیں سے کٹ نہ سکیں گے غم ہر حالت میں مہلک ہے اپنا ہو یا اور کسی کا رونا دھونا جی کو جلانا یوں بھی ہمارا یوں بھی ہمارا کیوں نہ جہاں کا غم اپنا لیں بعد میں سب تدبیریں سوچیں بعد میں سکھ کے سپنے دیکھیں سپنوں کی تعبیریں سوچیں بے فکرے دھن دولت والے یہ آخر کیوں خوش رہتے ہیں ان کا سکھ آپس میں بانٹیں یہ بھی آخر ہم جیسے ہیں ہم نے مانا جنگ کڑی ہے سر پھوٹیں گے خون بہے گا خون میں غم بھی بہ جائیں گے ہم نہ رہیں غم بھی نہ رہے گا غزل وفائے وعدہ نہیں وعدے دیگر بھی نہیں وہ مجھ سے روٹھے تو تھے لیکن اس قدر بھی نہیں برس رہی ہے ہری میں حوث میں دولتِ حسن گدائے عشق کے کاسے میں ایک نظر بھی نہیں نہ جانے کس لیے امیدوار بیٹھا ہوں ایک ایسی راہ پہ جو تیری رہ گزر بھی نہیں نگاہ شوق سر بزم بے حجاب نہ ہو وہ بے خبر ہی صحیح اتنے بے خبر بھی نہیں یہ عہد ترک محبت ہے کس لیے آخر سکون قلب ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں رقیب سے آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا آشنا ہیں تیرے قدموں سے براہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رانائی کے جس کی ان ناکھوں نے بے سود عبادت کی ہے تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے تجھ پہ بھی برسا ہے اس بام سے مہتاب کا نور جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخسار وہ ہونٹ زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوا نہ سکوں ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں آجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی یاسو حرمان کے دکھ درد کے مانی سیکھے دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا سرداہوں کے رخ زرد کے مانی سیکھے جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بےکس جن کے اش آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں اقاب بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے نہ اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے تنہائی پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں راہ را ہوگا کہیں اور چلا جائے گا ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار لڑکھڑانے لگے وانوں میں خوابیدہ چراخ سو گئی راستہ تک تک کہ ہرک راہ گزار اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سوراخ گل کرو شم میں بڑھا دو مئو میناؤ ایاخ اپنے بے خواب کباڑوں کو مقفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آئے گا غزل راز الفت چھپا کے دیکھ لیا دل بہت کچھ جلا کے دیکھ لیا اور کیا دیکھنے کو باقی ہے آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے ان کو اپنا بنا کے دیکھ لیا آج ان کی نظر میں کچھ ہم نے سب کی نظریں بچا کے دیکھ لیا فیض تکمیل غم بھی ہو نہ سکی عشق و آزما کے دیکھ لیا غزل کچھ دن سے انتظارِ سوالے دیگر میں ہے وہ مضمحل حیا جو کسی کی نظر میں ہے سیکھی یہیں میرے دل کافر نے بندگی رب کریم ہے تو تیری رہ گزر میں ہے ماضی میں جو مزہ میری شام و سحر میں تھا اب وہ فقط تصور شام و سحر میں ہے کیا جانے کس کو کس سے ہے اب داد کی طلب وہ غم جو میرے دل میں ہے تیری نظر میں ہے غزل پھر حریفیں بہار ہو بیٹھے جانے کس کس کو آج رو بیٹھے تھی مگر اتنی رائے گاں بھی نہ تھی آج کچھ زندگی سے کھو بیٹھے تیرے در تک پہنچ کے لوٹ آئے عشق کی آبرو ڈبو بیٹھے ساری دنیا سے دور ہو جائے جو ذرا تیرے پاس ہو بیٹھے نہ گئی تیری بے رخی نہ گئی ہم تیری آرزو بھی کھو بیٹھے فیض ہوتا رہے جو ہونا ہے شعر لکھتے رہا کرو بیٹھے چند روز اور میری جان چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز ظلم کی چھاؤں میں دم لینے پہ مجبور ہیں ہم اور کچھ دیر ستم سہ لیں تڑپ لیں رولیں اپنے اجداد کی میراث ہے معذور ہیں ہم جسم پر قید ہے جذبات پہ زنجیریں ہیں فکر محبوس ہے گفتار پہ تازیرے ہیں اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں لیکن اب ظلم کی معیار کے دن تھوڑے ہیں ایک ذرا صبر کے فریات کے دن تھوڑے ہیں عرصہ دہر کی جھلسی ہوئی ویرانی میں ہم کو رہنا ہے پیوں ہی تو نہیں رہنا ہے اجنبی ہاتھوں کا بے نام گرا بار ستم آج سہنا ہے ہمیشہ تو نہیں سہنا ہے یہ تیرے حسن سے لپٹی ہوئی عالام کی گرد اپنی دو روزہ جوانی کی شکستوں کا شمار چاندنی راتوں کا بیکار دہکتا ہوا درد دل کی بے سود تڑپ جسم کی مایوس پکار چند روز اور میری چاند فقط چند ہی روز مرگے سوزے محبت آؤ کے مرگے سوزے محبت منائیں ہم آؤ کے حسن ماہ سے دل کو جلائیں ہم خوش ہوں فراق قامت و رخسارے یار سے سرو و سمن سے نظر کو ستائیں ہم ویرانی حیات کو ویران تر کریں لے ناس آش تیرا کہا مان جائیں ہم پھر اوٹ لے کے دامن ابرے بہار کی دل کو منائیں ہم کبھی آنسو بہائیں ہم سلجھائیں بے دلی سے یہ الجھے ہوئے سوال وہاں جائیں یا نہ جائیں نہ جائیں کہ جائیں ہم پھر دل کو پاسے ضبط کی تلقین کر چکیں اور امتحانِ ضبط سے پھر جی چورائیں ہم آؤ کہ آج ختم ہوئی داستان عشق اب ختم عاشقی کے فسانے سنائے ہم کتے یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی زمانے کی پھٹکار سرمایا ان کا جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے غلازت میں گھر نالیوں میں بسیرے جو بگڑیں تو ایک دوسرے سے لڑا دو ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو یہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے بول بول کے لب آزاد ہیں تیرے بول زباں اب تک تیری ہے تیرا ستواں جسم ہے تیرا بول کے جاں اب تک تیری ہے دیکھ کے آہن گر کی دکاں میں تند ہیں شولے سرخ ہے آہن کھلنے لگے قفلوں کے دہانے پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موت سے پہلے بول کہ سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہلے غزل پھر لوٹا ہے خورشید جہاں تاب سفر سے پھر نور سحر دستو گرے باہ سحر سے پھر آگ بھڑکنے لگی ہر سازے طرب میں پھر شولے لپکنے لگے ہر دیدے تر سے پھر نکلا ہے دیوانہ کوئی پھونک کے گھر کو کچھ کہتی ہے ہر راہ ہر ایک راہ گزر سے وہ رنگ ہے امسال گلستان کی فضا کا اوجھل ہوئی دیوار کفس حد نظر سے ساغر تو کھنکتے ہیں شراب آئے نہ آئے بادل تو گرجتے ہیں گھٹا برسے نہ برسے پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو پایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے اقبال آیا ہمارے دیس میں ایک خوش نوا فقیر آیا اور اپنی دھن میں غزلخواں گزر گیا سنسان راہیں خلق سے آباد ہو گئیں ویران میں کا نصیبہ سنور گیا تھیں چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکیں پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا اب دور جا چکا ہے وہ شاہ گدا نما اور پھر سے اپنے دیس کی راہیں اداس ہیں چند ایک کو یاد ہے کوئی اس کی ادائے خاص دو ایک نگاہیں چند عزیزوں کے پاس ہیں پر اس کا گیت سب کے دلوں میں مقیم ہے اور اس کی لے سے سینکڑوں لذت شناس ہیں اس گیت کے تمام محاسن ہیں لازوال اس کا وفور اس کا خروش اس کا سوز و ساز یہ گیت مسل شولیں جب والا تند و تیز اس کی لپک سے باد فنا کا جگر گداز جیسے چراغ وحشت سرسر سے بے خطر یا شم بزم صبح کی آمد سے بے خبر غزل کئی بار اس کا دامن بھر دیا حسن دو عالم سے مگر دل ہے کہ اس کی خانہ ویرانی نہیں جاتی کئی بار اس کی خاطر ذر ذرے کا جگر چیرا مگر یہ چشم حیران جس کی حیرانی نہیں جاتی نہیں جاتی متائے لالو گوہر کی گرانیابی یابی متائے غیر تو ایما کی ارزانی نہیں جاتی میری چشم تناسع کو بصیرت مل گئی جب سے بہت جانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی سرے خسرو سے ناز کچھ کلاہی چھن بھی جاتا ہے کلاہ خسروی سے بوئے سلطانی نہیں جاتی بجز دیوانگی وہاں اور چارہ ہی کہو کیا ہے جہاں عقل و خیرت کی ایک بھی مانی نہیں جاتی موضوع سخن گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات اور مشتاق نگاہوں کی سنی جائے گی اور ان ہاتھوں سے مس ہوں گے یہ ترسے ہوئے ہاتھ ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن ہے کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی جانے اس زلف کی موہوم گھنی چھاؤں میں ٹمٹماتا ہے وہ آویزہ ابھی تک کہ نہیں آج پھر حسن دلارا کہ وہی دھج ہوگی وہی خابیدہ سی آنکھیں وہی کاجل کی لکیر رنگ رخسار پہ ہلکا سا وہ غازے کا غبار سندلی ہاتھ پہ دھندلی سی ہنا کی تحریر اپنے افکار کی اشار کی دنیا ہے یہی جان مضموں ہے یہی شاہد معنی ہے یہی آج تک سرخ صدیوں کے سائے کے تلے آدم و ہوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے موت اور زیست کی روزانہ سفارائی میں ہم پہ کیا گزرے گی اجداد پہ کیا گزری ہے ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے یہ ہر ایک سمت پر اسرار کڑی دیواریں جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں جن کے پرتوں سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ یہ بھی ہیں ایسے کئی اور بھی مضموع ہوں گے لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ ہائے اس جسم کے کم وقت دلاویس خطوط آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسو ہوں گے اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں تبہ شاعر کا وطن ان کے سوا اور نہیں ہم لوگ دل کے ایوا میں لیے گلشدہ شمو کی قطار نور خورشید سے سہمے ہوئے اکتائے ہوئے اس محبوب کے سیال تصور کی طرح اپنی تاریکی کو بھیچے ہوئے لپٹائے ہوئے غائت سود و زیاں صورتِ آغاز و موال وہی بے سود تجسس وہی بیکار سوال مضمل ساعت امروز کی بے رنگی سے یادے ماضی سے غمی دہشت فردہ سے نھال تشنہ افکار جو تسکین نہیں پاتے ہیں سوختہ اشک جو آنکھوں میں نہیں آتے ہیں ایک کڑا درد کے جو گیت میں ڈھلتا ہی نہیں دل کے تاریخ شگافوں سے نکلتا ہی نہیں اور ایک الجی ہوئی موہوم سی درما کی تلاش دشت و زندہ کی حوث چا کے غریباں کی تلاش شاہراہ ایک افسردہ شاہراہ دراز دور و فق پر نظر جمائے ہوئے سرد مٹی پہ اپنے سینے کے سرمگی حسن کو بچھائے ہوئے جس طرح کوئی غمزدہ عورت اپنے ویراں کدے میں محوِ خیال وصل محبوب کے تصور میں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 सबा फिर हमें पूछती फिर रही है चमन को सजाने के दिन आ रहे हैं चलो फैज़ फिर से कहीं दिल लगाएं सुना है ठिकाने के दिन आ रहे हैं